ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما أما بعض فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر رمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله جميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من وقال فلا مع من بنا للہ مسجدا له فی الجنہ ہر قسم کے حمد و نام لڑائی اور بزرگی رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک اور ہم سب کا معبوذ حقیقی ہے جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد ہم بند السلام نازن و ذاتی مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوس فرمائے گئے ان کا نام رام شرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزز بھائیوں ہم اور آپ سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کا مسجد سے تعلق کم ہو گیا ہے رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں نظر آتے ہیں عیدین میں نظر آتے ہیں جمعہ کے دن نظر آتے ہیں اور دنوں میں مسجدوں سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے اور مسجدوں میں آنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا آج کے اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے حالانکہ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں دین اسلام کے اندر مسجد کی کتنی اہمیت ہے اس کا کتنا مقام مرتبہ ہے یہ جان کر کے آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی کیوں اس لیے کہ مسجدیں اللہ تعالی کا گھر ہیں اللہ تعالی کی ملکیت ہیں یہ اللہ کی پراپرٹیز ہیں یہ اس لیے مسجد کسی انسان کی ملکیت نہیں ہوتی کہ اللہ رب العامین کی ملکیت ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اٹھائیس آیات کے اندر مسجدوں کا ذکر کیا ہے اور مجدوں کی نسبت بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے اپنی طرف کی ہے اپنا گھر بتایا ہے کیوں اپنا گھر بتایا ہے کہ ہاں انسان آ کر کے اللہ اب عامین کی بات کرتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم اور پیدا نماز قرآن کی تلاوت ذکر و اثکار قیام اور شریف کے دیگر عبادات کے انتظام یا اس کا اہتمام انسان آگت کے مسجد کے اندر کرتا ہے اس لیے مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے اور گھر کی اہمیت اس گھر کے مالک کی طرف ہونے سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے بادشاہوں کا جو محل ہوتا ہے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر اور کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے پوری دنیا کا خالف اور مالک ہے یہ مجدوں ان کا گھر ہوتی ہے اللہ اربان گھر ہوتی ہے مجلعی اس لیے مجلوں کو آباد کرنا ایمان کے آمد ہوتی ہے اللہ اللّہ بساجد اللہ منع نب اللہ علوم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ پر ایمان کی دلیل اللہ پر ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے جس کا دل مرضی سے جڑا ہوتا ہے اور جو مسجدوں کر کے آباد کرتا ہے اور آباد کرنے میں دو چیزیں شامل ہیں ایک تو معنوی اور معنوی آباد کرنا یہ ہے کہ مسجدوں میں آ کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھنا پنج وقتہ نماز ادا کرنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ معنوی عمارت ہے اور ایک حصی عمارت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا مسجدوں کا ڈھانچہ کھڑا کرنا مسجدوں کو بنانا یہ دونوں کام بہت اہم ترین کام ہے تو مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے مسجدوں کو کون بناتا ہے جس کا اللہ پر علم ایمان ہوتا ہے کہ ایمان کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی دلیل ہوا کرتی ہے اس لیے مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح صنعت کے ساتھ مروی مرویتبرانی اور بیعتی کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ المساد المساج دو وہ تو اللہ فرعق کہ مسجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی ہیں گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان مسجدوں میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے اللہ تعالیٰ تو عرش پر جلوہ فروغ ہے لیکن مجدیں اللہ تعالیٰ گھر اللہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی اس لیے سب سے پہلا گھر جو اللہ رب نے اپنی عبادت کے لیے بنایا مکہ مکرمہ کے اندر اللہ سب سے پہلا گھر جسے دنیا کے اندر بنایا گیا اللہ البرامین کی عبادت کے لیے وہ کہاں مکہ مکرمہ کے اندر بابرکت ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا رہنما کا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجلوں کے اندر رہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ذلوا اللہ عرص پر ذلوہ فروز ہے مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کی اباد کی جاتی ہے اس لیے مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں فرماتے ہیں کہ المساجد و بیوت اللہ احب العرد مسجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں تدی و لہلا الصما یہ ایسے ہی آسمان والوں کے لیے روشن ہوتی ہیں یا رہتی ہیں کما تدی و رجوم الصماء الارض جس طریقے سے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے اور روشن ہوتے ہیں جیسے ہمیں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے ہی جو آسمان کی جو مخلوقات ہیں آسمان پر جو فرشتے رہتے ہیں ان فرشتوں کو دنیا کے اندر زمین مسجدیں ہوتی ہیں یہ مسجدیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس لیے مسجدیں چمکتی ہیں زمین آسمان والوں کے لیے جیسے ہمارے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں ایسے آسمان والوں کے لیے خریدوں کے لیے یہ زمین کی مسجدیں چمکتی ہیں اس میں حدیث میں عبداللہ نباس اللہ علیہ کی قول کے اندر مسجدوں کو اللہ کی اس کی نسبت کی گئی اور یہ تشریف کی نسبت ہے یہ مسجدوں کی اہمیت پر پردراد کرنے والی یہ بات ہے اس لیے قرآن کی آیتوں میں حدیثوں کے اندر مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی جو مسجدیں میرے بھائیوں بڑی اہمیت کی حامل نظیر اسلام کے اندر بہت زیادہ اونچا مقام مرتبہ ہے اللہ ربرآبراہیم علیہ السلام کو جب اللہ ارب الرام نے حکم دیا کہ اپنے اولاد کو اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر مکہ مکرمہ کے اندر آباد کریں تو انہوں نے کیا کہا تھا رب بنا بنائی اس کم تو ضروری المحرم اے رب العالمین ہم نے اپنی ضروریت کو ایسی جگہ کے اندر جو غیر جی ذرا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں جہاں کوئی کھیتی باڑی کی جگہ نہیں پانی وغیرہ نہیں ایسی جگہ جا کر کے میرے گھر کے پاس جو حرام ہے عربت والا ہے اس کے پاس میں نے جا کر کے اپنے اہل ویال ضروریت کو آباد کیا ہے اور ابان علیہ وقم السلامی اس لیے تاکہ نمازوں کی پابندی کریں نماز کی پابندی کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو یا اپنی بیوی اور اپنے بچے حصف حضر کو لے جا کر کے مکہ مکرمہ کے اندر بجے حرام کے پاس آباد کیا مقصد کیا تھا کہ کی تاکہ اللہ رب کے نماز کو قائم اللہ کی عبادت کریں اس لیے کہ انسان کا گھر مسجد کے قریب اگر رہتا ہے تو ایسے انسان کے لیے آباد کرنے کے لیے اور مسجدوں میں جانے کے لیے آسانی ہوتی ہے نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے لیکن جیسے جیسے انسان کا گھر مسجد سے دور ہوتا ہے میرے بھائیوں اس کے की نماز کی پابندی بہت کم ہو پاتی ہے اس لیے حضرت ابراہیم نے جا کر کے مسجد حرام کے پاس اپنے بچوں کو جا کر کے وہاں پر آباد کیا ہمارے بص صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت گن کے قیام سترہ دنوں کے اندر آپ نے وہاں مسجد و ببا کی بنیاد ڈالی کیونکہ مسجدیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں انسان کی زندگی میں عبادت پر قائم رہنے میں بڑا ان کا کردار ہوتا ہے اس لیے سب سے پہلے جب آپ وبا پہنچے تو آپ نے مسجد کی تعمیر کی اور جب وبا سے نکلے آپ اور جب آپ پہنچتے ہیں مدین منورہ کے اندر تو آپ نے وہاں پر اپنا گھر سب سے پہلے نہیں بنایا اپنے بیویوں کا گھر سب سے پہلے اور اس تعمیر میں باقاعدہ آپ نے حصہ لیا کیوں اس لیے کہ مسجد کا بہت اونچا کردار ہوتا ہے ایک آدمی کی زندگی میں دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے میں مسجد کا بہت اہم رول ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے خطب جمعہ سے فائدہ اٹھاتا ہے غروج سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طریقے سے مسلمان بھائیوں سے جو وقت آ کر کے اس کی ملاقات ہوتی ہے ایمان تازہ ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے اس لیے مسجدوں کو سب سے پہلے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا سب سے پہلے آباد کیا سب سے پہلے آبر قبا مسجد تعمیر کی اور اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو آبر جا کر کے وہاں پر مسجد کی تعمیر کی اللہ کے سر جدید مل مسجد بر اللہ فلجنا جو اللہ رب الدین کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ گھر بناتا ہے اللہ اقبام کے اندر گھر بناتا ہے اگر ایک آدمی کو پوری مسجد بنانے کا کے پاس کے, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا اتنی شکت اور طاقت نہیں ہے تو کئی لوگ اگر مسجد بناتے ہیں مل کر کے تو اللہ عربان اور سب کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے حدیث کے اندر اس الفاظ استعمال ہوئے کہ میں فاس فطاطن فطاط کہتے ہیں چھوٹے پرندے کو جیسے گوریا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی پر جو چڑیا ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں فطاط کہا جاتا ہے تو مادری فرماتا ہے فطاط چھوٹے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی دنیا کے اندر زمین میں مسجد بناتا ہے اللہ ربر اس کے لیے آج گھر جنت کے اندر گھر بناتا ہے چھوٹا سا گھر بناتا ہے یا گھر بنانے میں مسجد بنانے میں شریک ہوتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ تو گویا کہ ہوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو اللہ اردام اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے اور یہ ایسا عمل ہے میرے بھائیو جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے جب تک مسجد قائم رہے گی جب تک لوگ نماز پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے سجدے کریں گے آ کر کلّہ البامن کے بات کریں گے اس وقت تک میرے بھائیوں انسان کو مسجد بنانے والے کو اس کا عجر ملتا رہتا ہے اس کا ادر ختم نہیں ہوتا ہے کہ ایسا سطح جاڑیا جب تک مسجد قائم رہے گی اس وقت تک انسان کو اس کا ادر ملتا رہتا ہے اس کا ادر ضائع اور برباد نہیں ہوگا اور کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جو بنانے کے بعد جو ہے عام طور پر کہ وہاں اگرچہ نمازیوں کی تعداد کم ہو لیکن اذان ضرور کی دی جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے ایک آدھ دو چار لوگ ضرور ہوتے ہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے نماز مسجد بنانے والے کو اس کا عجر ملتا رہے گا اس طریقے سے معاشی نے فرمایا وہ حدیث بہت مشہور ہے جسے آپ سب لوگوں نے بارہا سنا ہوگا یہ ساری باتیں مسجد کی اہمیت کو تعداد کرتی ہیں کہ دین اسلام کے اندر مسجد کی کتنی اہمیت ہے کتنا مقام مرتبہ ہے دین اسلام کے اندر آج ہم نے مسجدوں کو کھو دیا اور مسجدوں کو سر جمعہ کے دن آتے ہیں یا رمضان کے مہینے میں آتے ہیں یا اس طریقے سے اور کسی مناسبت سے انسان آ جاتا ہے اور اس کے بعد مسجد کو چھوڑ دیتا ہے مسجد انسان کا دل لگا نہیں رہتا حالانکہ مسجد انسان کو دل لگانے کی برگوت ہے یہاں پر انسان کو ایمان ملتا ہے یہاں انسان کو انسان کو سکون ملتا ہے جیسے آپ گھر کے اندر جاتے ہیں آپ کو جسمانی راحت ملتی ہے جسمانی سکون ملتا ہے تھکاوٹ دور ہوتی ہے انسان جب مسجد کے اندر آتا ہے تو انسان کو مسجد میں آنے سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے اللہ بلام اللہ اللہ کے جد سے دونوں کو انسان انسان مسجد میں آتا ہے سارے حکم و بھول جاتا ہے اس کے دل کو سکون اور راحت مل جاتی ہے ایمان کے اندر تازگی ہوتی ہے اس لیے میرے بھائی مسجد کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے دین اسلام کے اندر اللہ کے رسول وسلم سماتے ہیں سات بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رحمت کے آمد کے لیے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انہیں میں سے آپ نے سمایا ورج ہو وہ اللہ ایک ایسا بندہ ایسا انسان جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا مسجد میں لٹکتا رہتا ہوگا ایسے بندے کو بھی اللہ ربامن کے کی دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا پریشانی میں ہوگا پسینے میں, میں, میں, میں شرابور ہوگا اور انسان سائے کا محتاج ہوگا اور اسی وقت میں اللہ ربامن ایسے شخص کو اپنے عرشق کے سائے میں جگہ دے گا جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے ورج ان قلب ہوں اللہ علما نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر اللہ کے سل معلق بیان فرمائے معلق, معلق کہتے ہیں لٹکنے والا لٹک جس کا لٹکا ہوا جیسے قندیل ہوتی ہے آپ یہ دیکھ کے لائٹ بھی مسجد کے اندر لٹک رہی ہے یہ ایسے قندیل ہوتی ہے مسجد کے اندر لٹکتی رہتی ہے ہمیشہ مسجد کے اندر رہتی ہے ایسے انسان کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکتا رہتا ہے مسجد سے اس کا دل لگا رہتا ہے نماز پڑھ کر کے جاتا ہے دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا ہے یا اکثر وقت مسجد میں گزارتا ہے اور مسجد کی مثال مومن کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتی ہے پانی ہوتا پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی چند دیر زندہ رہ سکتی ہے اس کے بعد مر جاتی ہے وہی مومن, وہی مثال مومن کے لیے ہوتی ہے مسجد کی کہ مسجد کے بغیر ایک مومن کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے مچھلی کا تصور نہیں ہو سکتا پانی کے بغیر ایسی مسجد کے بغیر ایک مومن کا تصور نہیں ہو سکتا مومن کے لیے مسجد کیا ہوتی ہے پانی کے مانند ہوتی ہے مچھلی کے لیے اور ایک منافق کے لیے جیل خانہ جیسا ہوتا ہے پچھڑا کھانا جیسے چڑیا کے لیے پچھڑا کھانا ہوتا ہے پچھڑے میں لگا کر کے بند کر دیا اور وہ چڑیا جلدی سے پچھلے خانہ سے نکلنا چاہتی ہے وہ پرندہ نکلنا چاہتا ہے اس طریقے سے منافق ہوتا ہے جس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا مسجد میں آتا ہے تو بوجھ سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کتنا جلدی مسجد سے نکلتا ہوں جیسے چڑیا پچھڑی کے اندر آپ بند کر دیں پھڑفڑاتی خڑ ہے چڑیا اور جلدی سے نکلنا چاہتی ہے وہی حال صورت حال منافقین کی ہوتی ہے جس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا بلکہ مسجد کو جیل کھانا اور پجڑا کھانا سمجھتا ہے وہ اور اس طریقے سے اس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگا تو مومن کے لیے مسجد پانی کے مانند ہے جیسے مشرق کے لیے پانی کی اہمیت ہوتی ہے ایسے ایک مومن کے لیے مسجد کی اہمیت ہوتی ہے اس کی زندگی کے اندر اس لیے مسجد سے ہمیں لو لگانا چاہیے مسجد سے ہمیں دل لگانا چاہیے کیونکہ قیامت کے کی دن ایسے لوگوں کو اللہ رب اربرآمین اپنے عرص کے سائے میں جگہ دے گا اور اس طریقے سے حدیث کے نمان بھی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر جگہیں دنیا کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں اور سب سے بری جگہیں بازار ہوا کرتے ہیں ہمارے لیے صحیح حدیث سب سے بہتر جگہیں مسجدیں ہوا کرتی ہیں مسجدیں جہاں پر آ کر کے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتا اللہ کی باز کرتا ہے نماز کے اندر سب سے اہم عبادت سجدہ ہے اس لیے مسجدوں کو سجدہ کہا جاتا ہے سجدہ گاہ کیونکہ یہاں پر انسان آ کر کے اللہ ابرآن کے لیے سجدہ کرتا ہے اس لیے اس کو مسجد کہتے ہیں نماز کے اندر سجدہ ہو تو اس مسجد کہا جاتا ہے سجدہ کہا اور دو طرح کی مسجدیں ہوتی ہیں ایک تو پوری زمین کو اللہ رب نے ہمارے لیے مسجد بنا دیا یہ بھی ہماربی کی خصوصیات میں سے ہے ہمانبی کی خصوصیات میں سے ہمارے جو فاتے ہیں کہ جو اللہ, اللہ جو مسجد ہے وہ تو ہو رہا ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاک ہونے کی چیز بنا دی گئی مٹی ہمارے لیے پاک ہے پانی نہیں آدمی کے پاس تیب کر لے نماز پڑھے گا اور پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا آپ سفر میں ہیں شہرا میں اور میدان میں ہیں مسجد آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے لیے عذر ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے نہیں آپ کے لیے نماز پڑھنا ضروری پہلی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسجد کے اندر ہی جو ان کے عباد خانے ہوتے تھے وہیں جا کر کے نماز پڑھ سکتے تھے لیکن اللہ رب العالمی نے اس امت کے لیے آسانی کی اور ہمارے بھی جہاں بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی انہیں میں سے خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی کہ پوری زمین کو ہمارے مسجد بنا دیا گیا نماز کا وقت ہو گیا آپ صحرا میں ہیں میدان میں ہیں پانی نہیں اردو کر لیجئے تیمو کر لیجئے مسجد نہیں ہے آپ وہ زمین اللہ نے آپ کے لیے مسجد بنا دیا ہے آپ وہاں پر نماز پڑھ لیجئے تو یہ ایک عام جگہ ہوتی مسجد کی پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا جیسے قبرستان ہے جیسے کوڑا کرکر کی جگہ ہے یا اس طریقے سے عام راستہ ہے یا اس طریقے سے جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے ان جگہوں پر اور جو گندگی کی جگہیں ہیں ان جگہوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام جگہوں کو اللہ رب العالمی نے ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے انسان جا کر کے وہاں اللہ اربامین کی بات کرتا ہے تو یہ سب سے بہترین جگہیں جو ہوتی ہیں دنیا کے اندر وہ مسجدیں ہوتی ہیں اور سب سے بری جگہیں جو ہوتی ہیں وہ بازار ہوا کرتے ہیں اس لیے مسجدیں اللہ اربامین کا گھر ہیں اور ایسے اللہ کے سل حدیث ہے کہ جو آدمی مسجد کے لیے چل کر کے آتا ہے نماز پڑھنے کی غرض سے وہ اللہ رب العالمین کی گارنٹی میں ہوتا ہے اللہ رب البرام کی ضمانت رہتا ہے جیسا کہ وہ ممل باہلی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صرف المایہ صلاسۃ القلحم بلّہ تین ایسے بندے ہیں یہ تین ایسے لوگ ہیں جو سب کے سب اللہ رب العالمین کی ضمانت کے اندر ہوتے ہیں سب کے سب اللہ رب العالمین کی ضمانت کے اندر ہوتے ہیں آپ انہوں نے اس ایک بندے کو بیان کیا وہ رضا مسجدی ایک ایسا بندہ جو مسجد کے لیے جاتا ہے فاہ و اخن اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ضمانت کے اندر ہوتا ہے حتیٰۃ و یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کو وفاط دے دے فید اخلج اور وہ پھر جنت کے اندر داخل ہو جائے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور یردع ہو بھی مانا اجر اور غنیمہ یا پھر وہ جو اسے غنیمت ملا یا جو اسے عجن ملا مسجد میں آنے کو جیسے نماز پڑھا اللہ کا ذکر کیا آتے ہوئے جاتے ہوئے جتنا قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ کیا لکھتا ہے تو یہ جو عجر ملتا ہے نیمت ملتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ دیتا ہے یا تو راستے میں جاتے ہوئے اس کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو جمع میں داخل کرتا ہے تو اللہ عبام کی ضمانت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے بات کر نکل کر کے آتے ہیں اللہ کی گارنٹی کے اندر لوگ رہتے اللہ ان کی حفاظت کرتا اللہ کی طرف سے ان کے لیے ضمانت ہوتی ہے تو کتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں مسجد بنانے کی مسجد کو آباد کرنے کی اور مسجد کی طرف چل کر کے آنے کی کتنی بڑی اہمیتیں ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عدالم علامہ اللہ فطایہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اللہ اربام اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو بٹا دے وہ رفید درجات اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے درجات کو بلند کر دے تمہارے گناہوں کو بٹا دے اللہ تعالیٰ اور تمہارے درجات کے اندر غلطی فرما لوگوں نے کہا کہ ضرور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو آب علم اس باب اکارے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا اچھی طریقے سنت کے مطابق اردو کرنا اطمینان اطمینان کے ساتھ بہترین طریقے پر انسان کا وضو کرنا اس باب الدو المکار ہے سردی ہے پانی ٹھنڈا ہے آپ اردو نہیں کرنا چاہتے یا تکلیف ہوتی ہے انسان کو لیکن اس کے باوجود انسان اردو کرتا ہے یا اس طریقے سے گرمی کا موسم ہے پانی گرم ہے اور آپ کو اردو کرنا ہے. انسان اردو کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اور نفس کو ناگوار گزرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ادو کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی انہی میں سے ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ کثرت الخطۂ المساجد اور مسجد کی طرف پیدل چل کر کے کثرت سے جانا مسجد کی طرف جانا کثرت سے اس سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کی بلندی کرتا ہے اور وہ انتظار الصلاح عباد الصلاح اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا فضا لکھنو ربات اور فضا یہی ربات یہی ربات یہی ربات یہی ربات کہتے ہیں دشمنوں سے مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا اس کو ربات کہا جاتا ہے اور ایک مسلمان ملک کی دشمنوں سے حفاظت کرنا بہت عظیم ترین عمل ہے یہ بہت عظیم عبادت ہے کہ دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرنا تمہاری بات یہ بھی ربات ہے وہ ایک یہ بھی اپنے ملک کی سرحد کی دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے جو آدمی ادو کرتا ہے نہ چاہتے وہ بھی تکمیمیں یا تکلیف کے باوجود بھی ادو کرتا ہے اور مسجد چل کر کے جاتا ہے اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا ہے جیسے ایک آدمی سرحد پر انتظار کرتا ہے اور سرحد کی حفاظت کرتا ہے ویسے گویا ایک انسان بھی مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کے لیے نماز کا انتظار کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھی رواج کے اندر ہے اور گویا کہ وہ بھی ملک یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی طرف کر کے آنا یہ بہت زیادہ اجر اور ثواب کا کام ہے بلکہ جو مسجد چل کر کے آتا ہے چاہے صبح میں یا شام میں عدیز کی طرح آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مہمانی میں رہتا ہے صحیح بخاری بخار کے روایت ہے جو آدمی صبح میں یا شام میں مسجد جاتا ہے جب جب وہ مسجد جاتا ہے صبح میں شام میں اللہ رب العالمین کی میزبانی میں رہتا ہو اللہ کی مہمانی میں رہتا ہو جو مسجد میں آتا ہے چاہے صبح میں آیا شام میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ رب العالمین کے بعد کے اندر رہتا ہے تو میرے کو یہ ساری فضلتیں ہیں یہ ساری اہمیتیں ہیں ایک مسجد کی ایک دن ہمارے مسلمانوں کے اندر یا دن اسلام کے اندر لیکن افسوس کے بعد کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے مسلمانوں کی مسجد کی اس عظمت کو بلا دیا اس اہمیت کو بلا دیا اور آج لوگ چند یعنی رمضان کے مہینے میں مسجد کے اندر نظر آئیں گے یا جمعہ کے دن نظر آ جائیں گے باقی اور یا کچھ اور نمازوں میں تھوڑے بہت نظر آ جائیں گے آپ فجر میں جا کر کے دیکھ لیجیے پوری مسجدیں خالی رہتی ہیں اور دنوں بھی خالی رہتی ہیں جبکہ مسجد میرے بھائیوں کتنی اہم ترین جگہ ہے اللہ رب العین کا گھر آئیے لہٰذا میں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے اور مسجدوں میں آ کر کے لہٰذا مسجدوں کے اندر اللہ کے بات کے علاوہ کسور کی بات کرنا حرام ہوتی ہے وہ آڈر مساج اللہ فلاں عما اللہ لہٰذا مسجد اللہ حرک اللہ علن کے لیے ہے لہٰذا اللہ رب براہمین کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے اگر پکارا جائے اللہ رب براہمن کو اللہ کی بات کی جائے مسجدوں کے اندر شرک کرنا شرک کی دعوت دینا بدعات کرنا خرافات کرنا یہ کسی بھی صورت میں مسجد کے اندر جائز نہیں ہے لہٰذا مسجد کی شان اور عظمت مشیق برقرار رہے گی جب انسان مسجد کی لطیفے کو قائم رکھے گا اور مسجدوں کو شرک سے بدعات اور خرافات سے اور ان تمام چیزوں سے اسے دور رکھے گا جو شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہیں اس لیے ہماربی نے فرمایا الحمۃ اللہ عد النصارہ تفصور مساجد اللہ کی لانت ہو یہود النصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا جا کر کے وہاں نماز پڑھنے لگے قبروں پر مسجد تعمیر کر لیا قبروں پر جا کر کے سجدے کرنے لگے یا اس کے سے قبرستان کے اندر مسجد بنا لیا تو معنی فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں بہترین لوگ وہ ہیں بدترین لوگ ہوئے ہیں جب قیامت قائم وہ ہو زندہ ہوں اور وہ لوگ بدترین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو اور قبروں پر جو مسجد بناتے ہیں یہ بھی دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ ہیں لہذا مسجد یہ اللہ کی بات کے لیے یہ شرک کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ بدعت و خرابات کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ مسجد کے منبر سے کھڑے کھڑے ہو کر کے انسان کو اور شرک کی دعوت دے شرک تب لوگوں کو بلائے بدعت کرے اور بدعت کی دعوت دے مسجدوں کے اندر بدعت و خرابات کرے براد النبی بنائے شبِ براد کے جو ہے محفلے منافع کرے کوئی کا کام کرے مجلے نہیں ہوتی ہیں مجلے اللہ تعالی کا گھر ہیں جب اللہ تعالی کا براہن کی بات کی جائے گی کی کی بات نہیں کی جائے مساجد اللہ ابراہین کے لیے لہٰذا کو نہ دوسروں کو بھی پکارتے پکارنا ہے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بھی دوسروں کو پکارنا ہے. یہ بھی حرام اور شرک ہے فلاطم اللہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکار اللہ کی عبادت کر رہے ہو اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہو اللہ کے روزہ بھی رکھتے تھکات بھی دیتے حج بھی کرتے قرآن کی تلاوت بھی کرتے اللہ کے لیے کرتے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے دوسروں کا واسطہ لیتے ہو سک بھی کرتے ہو یہ ساری چیزیں نہیں اللہ تعالیٰ کی خالص سماعت ہوگی اور انسان شرک سے محفوظ ہوگا تبھی اللہ رب العبین اس کی باتوں کو قبول کرے گا فلاں دد و ملاحا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارے یہ مسجدوں کی جو اہمیت ہے اس بنیاد پر ہے اور نہ اگر مسجدیں کے اندر قبر بنا لی جائے یا قبرستان پر مسجد کھڑی کر دی جائے سریت کے اندر وہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا وہ نماز ہی نہیں ہوگی انسان کے لیے اگر کوئی ایسی مسجد جہاں پر قبر ہے جہاں قبرستان ہے وہاں پر سریت کے اندر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں اس لیے جو مسجدوں کی اہمیت ہے اس بنا پر ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف اللہ حقام کی بات کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا جاتا لہٰذا مسجد کا جو مقام ہے اور یہ جو مرتبہ ہے ان کو ہمیں قائم رکھنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے میرے بھائیوں آج آپ دیکھیں کہ مسجد کی اہمیت ایک مسلمان کے دل میں کچھ بھی نہیں رہ گئی آج ہماری مسجدیں بھی محفوظ رہی ہیں جیسے لوگ مسجدوں کو آباد ہی کرتے آج ہماری مسجد بھی محبوب رہی ہے اتنے سارے واقعات آپ دیکھیے مسجدوں کے اندر بم بلاش کیے جاتے ہیں مسجدوں کو آ کر کے بم سے اڑا کیا جاتا ہے لوگ جمع کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک شخص آتا ہے اللہ کا نا فرمان بنتا اور آ کر کے اپنے آپ کو بم بلاش کر دیتا ہے اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کو بھی برباد کر دیتا ہے کیا یہ شریعت کے اندر دین اسلام کے اندر اس چیز کی ریاض ہو سکتی ہے مجھے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کوئی آپ کے گھر کو بلاش کر دے بم سے اڑا دے آپ کو تو تکلیف ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر آواز کے لیے بڑھائی جاتی ہے اور ان آواز گھروں میں آ کر کے انسان نماز پڑھنے والوں کے اوپر آ کر کے بم جو ہے بلاشٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے خودکشی کر لیتا ہے خود بھی مر جاتا ہے اور دوسروں کو مار دیتا ہے یہ تو مجوسیوں کی صفت آئیے سب سے پہلے مسجد کے اندر شہید ہونے والے عرف فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر کس نے شہید کیا تھا مجوسی نے ابو رولو فروخت نامی ایک چکر ہے جو مجوسی تھا آتش پرست تھا آگ کے بات کرتا تھا اس نے آ کر کے حدب فاروق کو شہید کیا تھا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر اس لیے یہ مسجدوں کے اندر جو مارنے والے لوگ ہیں یہ آتش پرشتوں کی صفت ہے ان کے اندر ان کی با... ان کی بات ماننے والے ہیں یہ ان لوگوں کے نفش قدم پر چلنے والے ہیں جو مسجدوں کے اندر آ کر کے بم کرتے ہیں اور نہ مسجد کی حرمت کا خیال رکھتے نہ نماز کا نہ اذان کا اور نہ اس طریقے سے نمازیوں کا نہ مسلمانوں کا کسی کا خیال نہیں رکھتے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے تو اس طرح کا عمل کرتے ہیں آ کر کے مسلمانوں کے بہت بہتر دیا دیتے ہیں لہذا میرے بھائی اور مسجد کی اہمیت کو اور اس کے تقدس کو اور اس کی فضیلت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آ کر کے انسان لاد یہاں پہ آباد کرتا ہے آج صورتحال دیکھیے بہت سارے ملکوں کے اندر انسان نماز پڑھنے جاتا ہے اور وہیں پر جا کر کے اس کی کے جاتی واپس نہیں آتا آ کر کے لوگ جو ہے کر دیتے وہاں پر بم بات کر کے بڑے جسم کے احترام تھے اور آ کر کے وہاں پر یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی سرفرہ آتا ہے خارجی ذہن کا اور اس طریقے سے سب کو کو سے اور سب کو بندوقوں سے انہیں موت کے گھر اتار دیتا ہے ذرا برابر نہ مسجد کے احترام نہ مسلمان کے احترام نہ لا کے گھر کے احترام اور نہ اس طریقے سے کسی اور کا احترام کرتا ہے اور آ کر کے اس طریقے سے تو موت کے گھر اتار دیتا ہے میرے بھائی اسلام کی تعریف نہیں ہے یہ ایسے لوگ خوارج ہیں خوارج کو اللہ کے سرماتے ہیں کہ جہنم کے کتے ہیں ایسے لوگ یہ خوارج والے ایسا کیا کرتے تھے وہ مسجدوں کو جو ہے پمبر مسجدوں میں آ کر کے قطرام کیا کرتے تھے یہ خوارج کی پہچان ہے خوارج جو ہے مسلمانوں کو قتل کریں گے غیر مسلموں کو چھوڑیں گے مسلمانوں کو قطل عام کریں گے یہ خواہش کی پہچان ہے ایک مہد کی اور ایک مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہے اور خواہش کے بارے میں نے فرمایا اگر میں ان کو پا جاؤں تو ان سے میں ایسی قتال کروں گا جیسے عاد و سمود سے قتال کیا جاتا ہے جہنم کے کتے ہمارے بھی ان کو قرار دیا لہذا مسجدوں کی تمام چیزوں سے پاک کیجیے مسجدوں کے اندر قبر نہ بنائیے اور نہ ہی مسجدوں کے اندر کسی کو دفن کیجیے نہ ہی مسجدوں کے اندر آ کر کے بدعت و خرابات کیجیے نہ مسجدوں کے اندر علاوہ کسی کے اور کا نام لیجیے صرف اللہ کی بات کی جائے گی یہاں پر اور اس طریقے سے مسجدوں کو دنیا کی چیزوں سے جو جو بدبودار چیزیں ہیں ان سے بھی مسجدوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے کچا لہسن کھا کر کیا نہ کچی پیاز کھا کر کیا نہ یا بدبودار کپڑے پہن کر کے آنا حدیث کے اندر ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ گھر ہے یہاں فرشتے آتے ہیں نمازی آتے ہیں ان تمام چیزوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے مسجد کے اندر ایسے لوگوں کو آنے سے منع کیا گیا مسجد کی اہمیت کا اندازہ ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں کہ ایک عورت اللہ کے سلم کے زمانے میں مسجد کو جھاؤ لگایا کرتی تھی جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے جا کر کے اس کو دفن کر دیا اور ہمارے بھی کوئی اطلاع نہیں دی جب آپ نے کچھ دن تک اس عورت کو نہیں دیکھا ہمارے بھی نے کہا, بھی نے کہا کہ تم لوگوں نے آپ نے کہ جنازے کی مار پڑی اس کے لیے آپ نے دعا کیا کہ مسجد کی نظافت کی وجہ سے مسجد کی صفائی و ستھرائی وجہ اس عورت کے مقام ملا کہ آپ نے باقاعدہ اس عورت کے بارے میں سوال کیا اور جا کر کے اس کی خبر پر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھی اس سے بات معلوم ہوتی ہے اگر کوئی آدمی کی فات ہو گئی اور آپ جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو آپ بعد میں جا کر کے اس آدمی کے اوپر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں جنازے کی نماز میں رکو اور سجدہ نہیں ہوتا اس میں صرف دعا اور دعا ہوتی ہے جیسے آپ اب جو ہے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں جیسے آپ قبرستان میں جا کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں ویسے بھی یہ جو جنازے کی نماز دعا ہے دعا ہے یہ پوری دعا کی جاتی ہے اس کے لیے اس لہٰذا یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے بجائے اسی ہمارے یہاں عمل یہ ہے کہ لو جا کر کے مٹی دیتے ہیں مٹی دینے کا سلوت نہیں حدیثوں کے اندر اگر آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھے ہیں آپ جا کر کے اس پر جنازے کی نماز پڑھ دیجئے اگر زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے قبر کا نشان باقی زیادہ عرصہ گزرا ہے چند دن گزرے چند مہینے گزرے ہیں جا کر کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جنازے کی نماز میں اللہ تعالی سے مرنے والے کے لیے مفرت کی دعا کی جاتی ہے وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے اس لیے اس رکو اور سجا نہیں ہوتے اس لیے وہ نماز آپ وہاں پر جا کر کے پڑھ سکتے ہمارے نبی سے کا ثبوت کرے تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں صفائی کرنے کے اتنا اونچا مقام مرتبہ کہ آپ نے سہولت کا اتنا خیال رکھا آپ نے باقاعدہ اس کے بارے میں سوال کیا اور جا کر کے آپ نے اس کے جنازے کی مار پڑی لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہماری مفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرص کے سائے میں جگہ دے اپنے دلوں کو مسجدوں سے جوڑ کر کے رکھے مسجد سے نکلے بیٹا بھی ہمارے اندر ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آئیں ہم مسجد کو دیر خانہ سمجھیں کم نماز ختم ہو جائے کم جمعہ ختم ہو جائے کم جلدی مسجد سے نکلیں اور جلدی سے بھاگ جائیں دو چار منٹ خطبہ لمبا ہو گیا نماز اگر امام صاحب نے لمبی پڑھا دی کہ ہم کو پڑھا دیا کوئی نماز لمبی پڑھا دی انسان غصہ ہو جاتا ہے صاحب آپ نے نماز لمبی پڑھا دیا آپ لمبا خطبہ دے دیا گھوپ میں گھنٹوں انسان کھا رہتا ہے کوئی احساس نہیں ہوتا لیکن مسجد میں آتا ہے دو چار منٹ اگر خطبہ یا دو چار منٹ انسان اگر لمبی نماز پڑھاتے تو لوگ اعتراض کرنا شروع کرتے تھے میرے بھائی اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں ہمیں مسجدوں میں آنے سے خوشی ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے دنوں کو ایمان ملتا ہے مسجدوں کا بھلا ان چلاقاب مرتبہ اللہ کے سرخ کے زمانے میں مسجدوں ہی میں تعلیم دی جاتی تھی اصاب صفحہ وہیں سے نکلے وہیں صدی سے لوگ پڑھتے تھے اور سیکھتے تھے وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے لشکر بھیجا کرتے تھے وہیں پر آپ خود کا استعمال کیا کرتے تھے مسجد ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک ارسوٹی تھی ہوا کرتی تھی اور اس طریقے سے مسجد سے پورا کام آپ کیا کرتے تھے لہذا مسجد کا جو کام ہے اس کام کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور ان تمام کاموں کو مسجد سے کرنے کی ضرورت ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ الربراہین ہمارا دل مسجد سے لگائے اللہ البراہین ہمارے جنوب کی محبت کو پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد سے محبت کرنے کی توفیق رائے فرمائے اور اللہ البراہین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور توحید و سنت پر قائم رکھے ہماری وفات اللہ البراہین ہمیں کلمے کے ساتھ ایمان پر اللہ البرامین ہم سب کو وفات دے اور قبر کے عذاب اور جہنم کے کتاب سے محفوظ رکھے اور جمع الفردوس کے اندر اللہ البرامین ہمیں اونچا مقام عدا فرمامین بارک اللہ علیہ و رقم الم سلم عظیم عنفان والیا کو نو آ جب کریب بلکہ فوڈ